وعلی کا کا نور اللہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول ہم جو بے دردی کے ساتھ بجلی استعمال کرتے ہیں اس تعلق سے امیر سنت نے سرسالے میں بہت پہلے پہلے مدنی پھول عنایت فرمائے اولن جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے المعجم الاوسط کے حوالے سے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 جب بھی ہم کچھ لکھیں تو ابلن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور پھر صلی اللہ علیہ محمد لکھتے ہیں تو جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے مغفرت کی دعا فرماتے رہیں گے سبحان اللہ. قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے مدل کے نادری آج ان شاء اللہ حدرت سیدنا عیسا روح اللہ علی نبی جنا و علیہ نبی ہینا صلاحت والسلام جن کی بہت ہی ارفا اعلی شان ان کی ولادت با سعادت کیسے ہوئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا تو حضرت سیدہ روح اللہ علیہ نبی جین وسلاط وسلام کی ولادت کیسے ہوئی بغیر باپ کے جی ہاں حضرت سعیدنا جبریل امی علیہ سلاط وسلام کے دن سے اور واقعہ ان شاء جل آپ کو یہ قرآن واقعہ سورہ مریم میں مذکور ہے اور پھر حضرت رئیس علیہ السلام کے معجزاد جن کا قرآن پاک میں بیان ہے اور ان شاء اللہ حضرت عئیس روح اللہ علیہ نبی جینا سلاۃسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اس کا واقعہ بھی ارض کیا جائے گا ان شاء اللہ حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد مریم فل کے مریم ترجمۂ کنزول ایمان اور کتاب میں مریم کو یاد کرو تفسیر خزاں ان یعنی اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے تاکہ انہیں ان کا حال معلوم ہو اذن من شلقيا جب اپنے گھر والوں سے پورب یعنی مشرق کی طرف ایک جگہ الگ گئی تفسیر اور اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لیے خلوت یعنی تنہائی میں بیٹھی فتح تو ان سے ادھر تفسیر یعنی اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ کر لیا روحنا فتح تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا تفسیر جبریل علیہ السلام ترجمہ وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا کالتوں تک کوئی بولی میں تو سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے کال امرو سو نورک لی اح بلا کی بولا میں تیرے ڈب کا بھیجا ہوا ہوں کہ تجھے ایک سترا بیٹا دوں کو لم یم سسمی بشو اکو بہ بولیے میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بتکاروں کو لو کی ہوئی نہ جان ہوں سی مندین کہا یوں ہی ہے تفسیر یہی منظور الہی ہے کہ تجھے بغیر مرد کے چھوئے ہی لڑکا عنایت فرما ترجمہ تیرے رب نے فرمایا کہ یہ تفسیر بغیر باپ کے بیٹا دینا ترجمہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی تفسیر اور اپنی قدرت کی برہان یعنی دلیل ترجمہ کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت تفسیر ان کے لیے جو اس کے دین کا اتباع کریں اس پر ایمان لائیں ترجمہ اور یہ کام ٹھہر چکا ہے تفسیر علم الہی میں اب نہ رد ہو سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے غریبان میں یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا اور وہ قدرت الہی فی الحال حاملہ ہو گئیں اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تیرہ سال یا دس سال کی تھی تھیملتن تب اکیم اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی تفصیل خزاں انفان اپنے گھر والوں سے اور وہ بیت الحرم تھی وہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے جس جی شخص کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا سات بھائی یوسف نجار ہے جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور وہ بہت بڑا عابد شخص تھا اس کو جب معلوم ہوا کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہیں تو نہایت حیرت ہوئی جب چاہتا تھا کہ ان پر توہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقوی ہر وقت کا حاضر رہنا کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو بڑی سمجھنا مشکل معلوم ہوتا تھا بلاخر اس نے یعنی یوسف نجار علی رحمت اللہ الغفار نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لو مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی رف آ یعنی دور ہو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھی بات کہو تو اس نے کہا کہ اے مریم مجھے بتاؤ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں تجھے معلوم نہیں اللہ تعالی نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی بغیر تخم یعنی بیج کے ہی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں یوسف نے کا میں یہ تو نہیں کہتا بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ اجدل ہر شے پر قادر ہے جس سے کن فرمائے وہ ہو جاتی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بی, بی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی انہا حمل کے سبب سے ضعیف یعنی کمزور ہو گئی تھی اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت انجام دینے لگا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں اس لیے وہ بیت الرحم میں چلی گئیں قبل من پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا تفسیر جس کا درخت جنگل میں خوش ہو گیا تھا وقت تیز سردی کا تھا آپ رضی اللہ تعالی نا اس درخت کی جڑ میں آئی تاکہ اسے ٹیک لگائیں اور فضیحت یعنی رسوائی و بدنامی کے اندیشے سے ترجمہ بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی فنا داختی اللہ تاخن قوم ابو کی تختہ کی ساری تو اسے تفسیر جبریل نے علیہ السلام وادی کے نشیب یعنی نیچے سے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا تفسیر اپنی تنہائی کا اور کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہونے کا اور لوگوں کی بدگوئی کرنے کا ترجمہ بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عئیس علیہ السلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو آگے شیریں یعنی میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا اور کھجور کا درخت سر سبز ہو گیا پھل لایا اور وہ پھل پختہ اور رسیدہ یعنی پک کر تیار ہو گئے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا وہ کی خلا بنی اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی پکی کھجور گریں گی تفسیر جو زچہ کے لیے زچہ وہ جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جو بچہ کے لیے بہترین غذا ہے فقولی و شرابی و قری آئین فعین تو شری عہد فقولی انتل وہرتول تو کل ملو سر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تفصیل کہ تج سب بچے کو دیافت کرتا ہے تو کہہ دینا میں نے آج رہمان کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگیز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی تفصیل پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسی علیہ سلام فرمائیں اور ان کا کلام حجت قلی مضبوط دلیل ثابت ہو جس سے توہمزائل ہو جائے اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے مسئلہ صفی یعنی جاہل و بیوقوف کے جواب میں سکوت و اعراض چاہیے جواب جاہلاں باشد خاموشی جاہلوں کے بعد کا جواب خاموشی مس اللہ کلام کو افضل شخص کی طرف تفویض کرنا یعنی پھیرنا اولا ہے یعنی بہتر ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی اشارے سے کہا کہ میں کسی آدمی سے بات نہ کروں گی قومها تحملو یا قد تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی تفسیر جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو روئے اور غمگین ہوئے کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے اور بولے مریم بے شک تو نے بہت بڑی بات کی اے ہارون کی بہن تفسیر اور ہارون یا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی النہا کے بھائی کا نام تھا یا بنی اسرائیل میں اور نہایت بزرگ اور صالح شخص کا نام تھا جن کے تقوا اور پرہیزگاری سے تشویح دینے کے لیے ان لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہارون کی بہن کہا یا حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرف نسبت کی باوجود یہ کہ ان کا زمانہ بہت بڑی تھا اور ہزار برس کا عرصہ گزر چکا تھا مگر چونکہ یہ ان کی نسل سے تھی اس لیے ہارون کے بہن کہہ دیا جیسا کہ عربوں کا محاورہ ہے کہ وہ تمیمی کو یا اخا تمیم کہتے ہیں تیرا باپ تفسیر یعنی عمران برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں تفسیر ہنہ بدکار اس پر مریم نے بچی کی طرف اشارہ کیا تفصیل کہ جو کچھ کہہ رہے خود ان سے کہو اس پر قوم کے لوگوں کو غصہ آیا اور ترجمہ وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے اب دیا و جلنی نبی ہے وجلنی موبیر میں کم تم او سونی بھی سو دیتی تھی اوسکی بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ تفسیر. پہلے اپنے بندہ ہونے کا اقرار فرمایا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے کیونکہ آپ کی نسبت یہ تحمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تحمت اللہ تبارے کا اتار نہ لگتی تھی اس لیے منصب رسالت کا اقتضا یہی تھا کہ والدہ کی برات بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفعہ فرما دیں جو اللہ تعالی کی جناب پاک میں لگائی جائے گی اور اسی سے وہ تہمت بھی رفع ہو گئی جو والدہ پر لگائی جاتی کیونکہ اللہ تبارہ کا وطہ اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے بالیقین اس کی ولادت اور اس کی شریس یعنی فطرت نہایت پاک و طاہر ہے ترجمہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا یعنی نبی کیا تو کتاب سے انجیر مراد ہے حسن کا کال ہے آپ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطن والدہ یعنی اپنی ماں کے شکم میں ہی تھے کہ آپ کو تو کا الہام فرما دیا گیا تھا اور پالنے میں تھے یعنی جھولے میں تھے جب آپ علیہ السلام کو نبوت اٹا کر دی گئی اور اسی حالت میں آپ کا کلام فرمانا آپ کا معاونضہ ہے بعض مفسرین نے آج کے معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو عن قریب آپ علیہ السلام کو ملنے والی تھی اور اس نے مجھے مبارک کیا تفسیر یعنی لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا اور خیر کی تعلیم دینے والا اور اللہ تعالی اور اس کی توحید کی دعوت دینے والا ترجمہ میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکات کی تاکید فرمائی جب تک جیوں وبرمی والدی وَلَمْ يَجْعَلْنِي یا جلنی اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا تفصیل بنایا ترجمہ اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا وسلم والوم والوم تم یوم اور وہی سلامتی مجھ پر تفسیر جو حضرت یاحیہ پر ہوئی علیہ السلام ترجمہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا تفسیر جب حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ و نے کلام فرمایا تو لوگوں کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی کی برات و طہارت کا یقین ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اس کے بعد کلام نہ کیا جب تک کہ اس عمر کو پہنچے جس میں بچے بولنے لگتے ہیں عیسا مریم سے یہ ہے عیسی مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تنظیح یعنی پاکی بیان فرماتا ہے مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ہوں کو اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹہرائے باقی ہے اس کو تفسیر اس سے ترجمہ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے ان اللہ ربی اور رب سا دوں ہے اور عیسا نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تفسیر اور اس کے سوا کوئی رو نہیں ترجمہ تو اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی ہے تفصیلی واقعہ میں نے آپ کو حضرت سیدنا نہ علیہ السلام سلام کی ولادت باس کا عرض کیا سورہ مریم سے آیت نمبر سولہ سے چھتیس تک مختلف واقعات ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دبلی علیہ السلام آئے اور انہوں نے دم کیا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ دس یا تیرہ سال کی عمر میں حاملہ ہو گئے اور پھر آپ بیت الحرم وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں اللہ کے حکم سے چلی گئی اور کھجور کی جڑ میں آپ کو درد ذہ ہوا اللہ کے کرم سے اللہ کی رحمت سے حضرت مریم ربیہ ہوتا کی کرامت سے وہ خوش کھجور کا درخت سر سبز و شاداب بھی ہو گیا اس میں پھل بھی آ گیا پک بھی گئے اور اللہ نے عطا کی اور آپ نے تناؤ فرمائی اللہ کی شان دیکھیے تازہ کھجوریں آپ پر گری آپ نے تناول فرمائی اور ہمیں بتایا گیا کہ زچہ کے لیے جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جس عورت کے یہاں اس کے لیے بہترین غذا ہے کیا کھجور اور سبحان اللہ حضرت عیسیٰ نبی جینا ولی سلاۃ اسلام کا معزہ بھی ہم نے سنا کہ ابھی آپ اپنی امی جان حضرت سیداتون مریم رضی اللہ تعالی کی گود میں تھے آپ نے کلام فرمایا اور کیا کہا انی فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ آل کتابی اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیر کی خبریں بتانے والا نبی کیا شان اللہ حضرت سئینا احسار علاء نبی ہینا ولی سلاۃ اسلام کی بہت شان اور عظمت ہے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ایک موجدہ تو آپ نے سنا کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ علیہ کی گود میں کلام فرمایا اور آپ کے چار موجزات کا بیان سورہ آل عمران کی آج نمبر انچاس میں ہے ترجمۂ کنزولیمان اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سپید داغ والے کو اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو چار موجہ مٹی کے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا دوسرا معوزہ مادرزاد اندھے بائی برتھ جو بلائنڈ اور کوڑی ان کو آپ شفا دیتے تھے یہ دوسرا معوزہ تیسرا معاوضہ مردوں کو زندہ کرنا چوتھا اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو عجاب الخران صفحہ نمبر ستر اکہتر بہتر تہتر کا مطالعہ کیجیے حضرت سین عیسہ روح اللہ علاء نبی جناح علی سلاط نے یہودیوں کے سامنے نبوت کا اعلان فرمایا یہودی طوریت میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علا نبی جناح علیہ سلاط و علی السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے تو یہودی آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرمایا یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے مجھے قتل کر دیں گے تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا من انصاری سوری اللہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی بارہ یا انیس حواریوں نے ہمارے اکالسلاۃ اسلام کے ہیں صحابی اور عیساء علیہ السلام کے ہیں حواری یہ کہا نحن انصار اللہ آمنا بلہ شحد بھی انا مسلمون ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں گے ہم مسلمان باقی یہودی کفر پر جمے رہے اور دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے حضرت و سعمہ عہصہ اللہ علیہ نبی جنا و سلاط والسلام اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا یہودیوں نے ایک شخص جس کا نام فوتیا نوس تھا اسے آپ علیہ السلام کے مکان عالی شان میں آپ کو شہید کرنے کے لیے بھیجا اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبلیمی علیہ السلام کو ایک بادل کے ساتھ بھیجا اس بادل نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی آپ کی والدہ ماجدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی آپ نے فرمایا امی جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اس بادل نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا یہ واقعہ کب ہوا یہ واقعہ کہاں ہوا یہ واقعہ ہوا شب قدر کی مبارک رات اور بیت المقدس میں ہوا اس وقت آپ کی عمر شریف حضرت علامت جرادن سیوتی شاہ علی رحمت اللہ کبھی کے بقول تینتیس سال کی تھی اچھا تتیا اس بہت دیر مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالی نے پتیا نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا یہودیوں نے تتیا نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا اس کے بعد جب تتیا نوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا اس کا چہرہ عیسی علیہ سلام کاسا تھا لیکن سارا بدن وہ تتیا نوس ہی کا تھا تو اہل خانہ نے کہا اگر یہ قتل ہونے والا عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تتیا نوس کا ہے اور اگر یہ پتیا نوس ہے تو حضرت علیہ اسلام کہاں گئے اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا بہت سے یہودی قتل ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا پاراتین آل عمران آج نمبر چو پچپن ترجمۂ کنزل ایمان اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے ریسا میں تجھے پوری عمر تک پہ پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرو کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو حضرت سیدنا عیسیٰ رح اللہ علیہ نبی جینا علیہ سلاۃ اسلام آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد چھ سال تک ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہی اور پھر آپ نے پردہ فرمائی یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے بخاری و مسلم کی روایت میں کہ قرب قیامت کے وقت حضرت علیہ اسلام زمین پر اتریں گے پیارے آکاری سلاط اسلام کی شریعت پر عمل کریں گے دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے صریب کو توڑیں گے اور مدینہ منورہ میں گمبد خضرہ کے اندر مدفون ہوں گے چل کے ناظرین بہت کچھ ہے قرآن پاک میں ہم پڑھنے والے بنے و آخرین کی خبریں اس کے اندر اس کے اندر واقعات ہیں امبیا کرام علی السلام کے میرے اقاص السلام کے موجود کا بیان ہے میرے عقلی صلاحت السلام کی شان و عظمت کا بیان ہے انبیاء کی شان و عظمت کا بیان ہے اولیاء کا بیان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی یاد رکھنے کی اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی مدرسۃ المدینہ بالیغان مدرسۃ المدینہ بالغات مدرسۃ المدینہ آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن لل بنا جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی مدرسۃ المدینہ جز وقتی مدرسۃ المدینہ کل وقتی مدرسۃ المدینہ رہائشی مدرسۃ المدینہ کے مدرس کورس قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں کوشائیں آپ بھی ہمت کیجئے خود یہ تعلیم حاصل کر لیجئے اپنے بچوں کو سکھائیے بچیوں کو سکھائیے بچوں کی امی کو خود پڑھنا سکھائیے آپ نہیں پڑھا سکتے ٹھیک ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن لل بنات کی ترکیب کیجیے بیرون ملک والوں کے لیے پاکستان والوں کے لیے نہیں پاکستان میں تو الحمد للہ ہزاروں مدرسۃ المدینہ بنات قائم ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور جتنے بھی میں نے آپ کو شعبے بتایا اس کے اندر کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ جو مدرسۃ المدینہ کا مدرس کورس کرنے آتے ان کو پاکٹ منی دی جاتی الحمدللہ للہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک برکتوں سے مالا مالمائے آمین بھی جاہد نبی جل امین صل اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم